دیکھو مختص سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے جاپان میں ایک جاپانی عورت سے ویزے کے لیے شادی کی ہے پیپر میرج کی ہے اسے مسلمان نہیں کیا انہوں نے اب یہ بتائیں کہ وہ اس کی بیوی ہے یا صرف کاغذوں میں ہی اس کی بیوی ہے اگر وہ کافر ہے تو کافر کے ساتھ تو نکاح اور نہیں ہوتا تو وہ کاغذی بیوی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ چونکہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا لہذا اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق رکھنا بھی نہ ہے اور اس کو میاں بیوی کہا بھی نہیں جا سکتا ہاں جاپانی حکومت اگر مانتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا ہاں چونکہ مارا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے جاپانی حکومت کا یا دیگر کا تو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کافر کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا اپنی طرح سے وہ کر بھی لیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا